اور ہے بھی یہ بہت اہم مسئلہ کہ پرانے پاک کے اندر جس صدر بیان نماز کے سلسلے میں آیا ہے دوسرے اور احکام کے سلسلے میں اتنا فکر پرانے پاک نہیں آیا جہاں اور وجہ ہے وہاں یہ وجہ بھی ہے کہ کفار اور مشرقین کے اندر دوسری اور چیزیں ہیں جیسے کہ زکات ہے روزہ ہے اور حج یہ اسلام کی بنیاد جو پانچ چیزوں پر ہے تو حبیض اور شہادت کے علاوہ وہ یہ چار چیزیں ہیں نماز ہے روزہ ہے زکات اور حج تو نماز کے علاوہ یہ چاروں چیزیں اس زمانے کے اندر عمل میں آتی تھی روزہ بھی اس زمانے کے اندر عمل میں آیا ہوا تھا صدقات اور خیرات کا اس وقت ہی زبان تھا اور حج کرنے کا بھی اور طبق کرنے کا بھی اس مشقین کو پار کرنے کا شریف تھا لیکن نماز کا طور طریق اس وقت میں نہیں تھا اور اس نماز کو بھاری بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو قیدے ہیں وہ کسی اور دوسری عبادت کے اندر وہ قیدے نہیں ہیں جہاں نیت باندھی اور تمام وہ چیزیں جو حلال تھی ہرال ہو گئی تقبیر تحریمہ کہ حلال چیزوں کو حرام کر دینے والی چیز اور ہر تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا ہو جاتا ہے کہ جس میں انتہائی درجی کی اللہ تعالی کی اکبریت کو قرار کرتے ہوئے اپنی عسبریت کا احساس اور احترام اور لحاظ ہوتا ہے کہ میں تماجی مخلوق سے گیا گزرا ہوا ہوں جتنی احتیاط کہ مجھ کو مخلوق دوسری مخلوق کی ہے کسی دوسرے مخلوق کو میری احتیاط نہیں ہے اگر انسان نہ ہو تو چاند اور تاروں کو آسمان کو اور زمین کو درختوں کو اور جانوروں کو ہوا کو اور پانی کو کسی قسم کی احتیاج لاہر اس انسان سے نہیں ہو سکتی اپنی جگہ پر موجود اور کار فرما لیکن اس انسان کو ادنا سے ادنا اور اونچے سے اونچی چیز کی احتیاج ہے سورج نہ ہو تب چاند نہ ہو تب تارے نہ ہو تب ہوا نہ ہو تب پانی نہ ہو تب جانور نہ ہو تب اس قدر اس کو احتیاج ہے اور اس احتیاج والے کے اندر جس قدر کثرے درست اور انکساری آزادی اور کبر کی بو تک بھی نہ ہونا چاہیے وہ اس میں ہونا چاہیے تو اللہ اکبر جب کہتا ہے تو ذات باری تارا کے سامنے پیش کو گیا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہی عظیم شریف میں آتا ہے تفاقیر کے درد پڑا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سامنے تشریف فرما ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے والے کے سامنے جہاں اللہ اکبر کہی اللہ تعالی تشریف فرما ہو جاتے ہیں اس سے اور برندی چیز کیا ہو سکتی ہے لیکن اب جبکہ ہاتھ باندھنے کے بعد اس کے خیالات اس کی نظر اس کا دل کسی اور اور طرف بھاگنے اور چلنے لگتا ہے تو ہسارا فرماتے ہیں اے میرے بندے اللہ اکبر کہنے والے میری حمد پڑھنے والے تجھے اس وقت مجھ سے زیادہ کون حسین اور خوبصورت اور نشے کی چیز نظر آ گئی جو تیرا دل ادھر ادھر بھاگا سک سکتا ہے فرماتے ہیں کہ اے بندے اس وقت خود کو مجھ سے خوبصورت اور اچھی چیز کون سی نظر آ گئی جو ادھر ادھر بھاگا پڑتا ہے تیرہ سال تو پوری جمعیت کے ساتھ میری اکبلیت کا احساس اور اپنی عصلت کا احساس کرتے ہوئے میری طرف ہی توجہ رہنا چاہیے تھی اس پر ایک بات یاد آ گئی ہے جلید بردادی رحمت اللہ تعالی کے کی میں ایک عورت آئی اس نے اطلاع کی کہ مجھے کچھ مسئلہ دریافت کرنا ہے اجازت کو پردے کے ادھر اس کو اجازت ملی جس بغدادی نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں اس پر ایک بات یہ کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ بعض ہمارے جوانوں کو اپنے پاس بیوی بی ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اول تو مجھے یہ کہنا مجبور کر رہا ہے کہ پہلی بیوی بی ہی کے حقوق نام نقصے اور مال کے اعتبار سے ادا کرنا مشکل اور جسمانی طاقت کے اعتبار سے تو صحیح مانا کر آج کل کے جوان کا اپنے بیوی بی کے حقوق ادا کرنا مشکل میں صاف کہنا نہیں چاہتا سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا کافی ہے تو دوسری بیوی بی کے کی تو کیا حقوق ادا کریں گے جبکہ پرانے پاک میں تعالیٰ کے یہ بھی اشاد ہے تم اللہ تعالی فواہد اگر تم اپنے بیویوں کے درمیان حقوق صحیح عدال کے ساتھ ادا کرنے سے خوف رکھتے ہو تو اب تم کو سوائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کے کرنے کی اجازت نہیں ہے بڑے حقوق ہیں بیوی کے دونوں کے درمیان عدل انصاف کرنا بہت اونچا ہے جتنی رات ایک بیوی کے پاس رہے گا دوسری رات بھی گھنٹے گھڑی کے حساب سے اتنی ہی دیر رہنا پڑے گا اگر دس پانچ منٹ کا یہ فرق آ گیا سارا کیا بات چیت ہوگی کہ ایک بیوی کے پاس چھ گھنٹے رہا اور ایک بیوی کے پاس کیوں پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے رہا اس کا جواب دے اور جس قیمت کا کپڑا ایک بیو کو دینا ہوگا اسی قیمت کا دوسری بیو کو دینا ہوگا اور جسم جس کا جس قیمت کا کھانا ایک بیو کو دینا ہوگا دوسری بیو کو دینا ہوگا جس قیمت کا مکان ایک بیو کو دینا ہوگا اسی مکان دوسری بیو کو دینا ہوگا اللہ حضرے بات یاد آئی کہ حضرہ نے دو شادی کی بڑی پیرانی صحافہ کے کہنے سے کی ایک دن وہ خود بچاری کہے لگی کہ آپ نے دوسری شادی کر کے اپنے مریوں کے لیے دوسری شادی کی راہ کو دی ہتھوارہ نے فرمایا میں نے بند کر دی کھولی نہیں کہ وہ کس طرح کہ میرے مریض تم دونوں کے درمیان عدل انصاف کو خوب دیکھ کے رہتے ہیں اور وہ سوچ گئے ہیں کہ ہم دوسری بیوی حولا نہیں کر سکتے کہ میرا برتا تم دوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے بھاری سے بھاری ہے آپ اس سے اندازہ کیجئے گا اور خوب اندازہ کیجئے گا کہ ایک مرتبہ ایک کاشتکار دو تربوز لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دلایا اس نے کہا کیا تیرے دو بیوی نہیں ہیں کیا ہے تو تو ایک ایک بیوی کے لیے ہے اور ایک ایک بیوی کے لیے ہے حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن ایک تربوز کا وزن زیادہ ہوا اور ایک تربوز کا وزن کم ہوا تو پھر انصاف کے ساتھ دونوں کے پاس کہاں گیا مگر حض مشہور تھے اس معاملے میں کہ کیسا انصاف عدل تھا اس نے کہا کہ میں جانوں ہوں تجھے گاؤں کی بولی میں جانوں ہوں تجھے میں ان دونوں تربوزوں کو تلوا کے لایا ہوں دونوں تربوز ایک ہی وزن کے ہیں اور تیرا یہ تراجو کا کاٹا کھڑا ہوا ہوا ہوا لگا ہے لگ رکھا تھا تو اس میں تول لے ہردان فرما جب تم یوں کہہ رہے ہو تو سچ ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ ایک تربوز تو ہو زیادہ میٹھا اور ایک تربوز ہو کم میٹھا تو ایک کے پاس تو پہنچ گیا زیادہ نیچے والا اور ایک کے پاس پہنچ گیا کم نیچے والا پھر یہ برابری کہاں ہوگی خیال <خف> فرمایا گاؤں والے نے کہا پہلے <خف> موروی جی تم تو بہت باریک کھاتے ہیں کیا میں اس کے اندر گھسا ہوں فرمایا اچھا ان دونوں تربوزوں کو تھا کہ راجو کے پاس نہیں سڑو بول لے گیا آخو نکال کر وہاں تشریف لے گئے اور دونوں تربوزوں کے بیچ میں سے اندازہ کر کے کاٹا ایک تربوزے کا ایک حصہ دوسرے تربوزے کے ایک حصے کے ساتھ رکھا اور پڑھے کے اندر رکھ دیا اور اس تربوز کا ایک حصہ دوسرے تربوزے کے ساتھ ملا کر اور ایک پریڑے میں رکھ دیا اور اس کو چوڑا جب دونوں چھک بدن پر برابر برابر ہو گئے تو فرمایا کہ اب تو ٹھیک ہے اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تو اس کا میٹھا مل گیا اس میں اور اس کا میٹھا ٹکڑا اس ٹھیکے کے ساتھ مل گیا اب تو دونوں کے ساتھ برابری ہو گئی تو وہ گاؤں والا کہنے لگا ارے مولوی جی تو بہت ہی مصیبت اٹھا رہے ہیں فرمایا کہ یہ کوئی مصیبت خدا کے یہاں کی مصیبت کے سامنے نہیں ہے اگر وہاں کچھ پوچھ لیا گیا تو آ جاتی ہے جس کا بڑا سدا گزر رہا ہے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ایمان کو میں پورے چہرے کا نقاب پڑا ہوا ہے اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا کہ اگر حضرت شریعت اس کو اجازت دیتی تو میں اپنے چہرے کا نقاب ہٹا کر آپ کو دکھاتی اور پھر پوچھتی کہ مجھ جیسی جس کے نکاح میں ہو کیا اس کو دوسری نکاح کرنا درست ہے اس نے اشارہ کے افطار کی طرف کہ میں لحاظ حسین اور خوبصورت ہوں اور جب مجھ جیسی اتنی حسین اور خوبصورت کسی کے نکاح میں ہو تو دوسری کیا برا سر پڑی کہ دوسری اور نکاح کرے یہ کہا اس نے کہ مجھ جیسی کسی اس کے نکاح میں ہو من جیسی اس کے हो میں ہو اور پھر دوسری طرف جو دو باہر کرے تو یہ کیا درست ہے دنش بہدادی نے اس کو سنا اور دیو کی ہو کر گر پڑے یہ عرض کرنا دینک بہتادی نے یہ سنا اور دیو کو گر پڑے بھاگی کیا مجھ پر کوئی الزام نہ آ جا کہ کیا کیا بہدادی کے کی ساتھ بھاگی جب دنس بہدادی کو ہوش تو خادم خاص اس نے دریافت کیا کہ حضرت یہ آپ کو بے ہوشی ہو کر ٹو گری تھے ایسی کون سی بات تھی جو جنید بہدادی نے فرمایا سنانا یہ تھا میرے بزرگوں جنید بہدادی نے یہ فرمایا کہ مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی آج یہی ہے بھائیوں کہ جو چیز اپنے اندر جمی ہوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور جس چیز کا طبیعت کے اندر دلچسپی کی عادت رکھی ہوئی ہوتی ہے کچھ بھی سلے اس کا ذہن گل جاتا ہے پندرہ منٹ کے لیے کہا گیا دس منٹ کے لیے جب بات چھیڑتی ہے تو بڑی مشکل پڑ جاتی ہے میں چھوڑتا ہوں کچھ باتیں ذہن میں چلی چھوڑتا ہوں مجھے اپنے ساتھیوں کا باتوں مشالا جاتا ہے آپ رات کی یاسیں گھوم کے ہوں گے چھوڑتا ہوں جیسی طبیعت کے اندر جی طبیعت رچی ہوئی ہوتی ہے آدمی کا ذہن اسی طرف رہتا ہے اور جاتا ہے تو جیسے بردادی فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا تھا تو مجھے حدیث شریف یاد آ گئی تھی کہ زافے باری تارہ یوں فرماتے ہیں حدیث خوشی کہتے ہیں اس کو زفے باری تارہ یوں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں میرے اور تمہارے درمیان جو حجاب نور کا پڑا ہوا ہے اگر تم مجھ کو دیکھ سکتے ہوتے تو میں اس حجاب کو جو میرے تمہارے درمیان پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیتا اور پھر تم مجھ کو دیکھتے اور تم سے میں یہ پوچھتا کہ مجھ جیسا تمہارا خدا ہو کہ کیا اس کو دوسری طرف نگاہ کرنا روا ہے مجھ جیسا جس کا خدا ہو اس کو دوسری طرف نگاہ کرنا روا ہے مجھے یہ حدیث سے کیا گئی کہ جیسے اس نے یہ کہا ایک مخلوق نے مخلوق کے لیے اپنے حسن و جمال خوبصورتی کے لیے کہ مجھ جیسی جس کی نکاح میں ہو نگاہ کرنا درست ہے سارا فرماتے ہیں مجھ جیسا جس کا خدا ہو کیا اس کو دوسرا نگاہ کرنا درست ہے یہ <تصفح> بات اس طرح کہ جس وقت بندہ نیت مان کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتے تو شیف فرما ہوتے ہیں اور جو اس کا دل گھر چلنے بھاگنے لگتا ہے تو سارا فرماتے ہیں کیا تجھ کو کوئی اور زیادہ خوبصورت اور اچھی چیز نظر آ گئی جب جب تم چھوڑ کر دوسری طرح لگا کرتا ہے یہ نماز ایسی چیز نماز ہے تو آپ کی بے شک ضرورت اثارت سے پہلے نماز کا چرچا اور نماز کی عبادت کا طریق نہیں تھا اور دوسری عبادتوں کا طریق اور چرچا اور ابل کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک کے اندر نماز کے متعلق اس قدر ذکر فرمایا ہے اس قدر بیان فرمایا ہے کہ دوسری اور عبادتوں کا اتنا ذکر نہیں فرمایا اسی لیے عام وسلم نے جس کو میں نے آب و پڑھا تھا اپنے وفات کے قریب فرمایا ایوہ الناس اسلح کہ میں اب اللہ تعالیٰ کا بلا ہوا اللہ کے پاس جا رہا ہوں تم کو چھوڑ کر میں اللہ کے پاس اللہ کو بلا جا رہا ہوں لیکن تم نماز کو بت چھوڑے ایو اللہ اسرات اسرات اس کو مت چھوڑنا یہ پوری عبادت کی جانیں ہے قرآن پاک سرمایا ہاتھ جو السلبات بسرات گفتہ وقوب اللہ قاندین کہ تم پانچوں نمازوں کی جیسا کہ کسی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی حفاظت کے طریقے ہوا کرتے ہیں اس طریقے سے تم اس کی اس نماز پانچ وقت کی حفاظت رکھنا حفاظت کی تفصیل ہے وقت نہیں ان پانچوں وقت کی نماز کی محافظت جیسا کہ اونچے سے اونچی چیز کی حفاظت رکھنا ہوا کرتی ہے اس طریقے سے محافظت پانچ وقت کی نماز سے رکھنا آپ جانتے ہیں کہ کسی کے پاس ایک رین ہو اس کی حفاظت ایک رین تو گم ہو گیا تو کیا ہے گم ہونے گم اور اگر کسی کے پاس ایک کروڑ رین ہو اور ایک کروڑ پاؤنڈ ہو تو اس کی حفاظت کا طریقہ کیا اختیار کرے رہ گا معمولی بہت سخت اور وہ ایک کروڑ کچھ نہیں ہے اس نماز کے مقابلے میں وہ ایک کروڑ کچھ نہیں ہے پانی اور یہ نماز باقی اور ظاہرہ کے باقی کے سامنے پانی کوئی چیز نہیں ہے اسی لیے ایک متوار اور بڑے صدیق آ کے سامنے لکشمی برکی بیٹھے حاصل کی چہرہ اترا ہوا تھا کیا یہ کو کچھ رنگ کے آسار تھے آپ نے فرمایا تو وہ بدلا کیا بات ہے یہ چہرہ تمہارا رنجیر کو ہے تالا خود نے فرمایا کہ بدلا کیا بات ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی تو وسلم میرے چھ سو اونٹ اور چار سو غلام جنگل کے اندر تھے یہیں سے بات معلوم ہوئی کہ کسی مسلمان کے پاس دنیا کی شربت دنیا کی جائیداد دنیا کی دولت ہو مگر دین نہ چھوڑا ہو تو وہ کرو کیا پورے اگر دنیا کا ہی مالک ہو جائے کوئی گنا کے حل کی بات نہیں ہیں چھ سو اونٹ چار سو غلام کتنے مالداپ کا بند ہیں مکے کے کپتار آئے اور میرے چھ سے اردو کو اور چار سو غلاموں کو لے بھاگے اس کا اثر آپ نے فرمایا ابو بکر میں تو کچھ اور نہیں سمجھا تھا کیا میں یہ سمجھا تھا کہ تمہاری کسی نماز کی تکری تحریمہ چھوٹ گئی ہوگی تمہاری کسی نماز کی تکلیف پہلے چھوٹ گئی ہوگی تو یہ بڑا اداس ہو گیا رنجیدہ ہو گیا اور بڑا سجیت کیا کہ یار چھ سو ان کے چار سو غلام فرما کیسی بات کہتے ہو یہ چھ سو اونچ اور چار سو غلام کوئی چیز نہیں ہے اگر پوری زمین یہ دنیا کی یہ پوری زمین اونٹوں سے اور غلاموں سے بھٹ جائے اور تم اس کے مالک ہو اور وہ سب کے سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, ہو جائے تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں جتنا کہ تکبیر تحریمہ کی چھوٹ میں نقصان اس سے اندازہ کیجئے گا بعض علاقوں میں یہ آتا ہے کہ تو آج کے لیے پتلا ہے وہ خاص ہے اور بعض علاقوں میں آتا ہے کہ جس کی تکبیر تحریمہ جو امام کے ساتھ شرکت کے ہوتے ہی اللہ کہتے ہیں کہ ساتھ تصدیق صدیق آتا ہے اللہ تقدیر تقبیر اوڑا بعض باتوں میں آتا ہے کہ جس شخص کی تقدیر شہینہ چھوٹ گئی اتنا نقصان اور زر ہوا جیسے کہ ایک ہزار اوٹ روپے ضائع ہو گئے باروں نے یہاں ہے اس سے اہمیت آپ نماز کی سار فرمائے کہ کس درجہ ہے اسی لیے آپ نے صرف کہنے پر کفاط کہ نہیں کی بلکہ کیسے دکھایا کیا کہ آپ بیمار ہیں اتنے کمزور ہیں کہ بلا صاحب کے چل نہیں سکتے دو صحابی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اور پاؤں کو کھسیڑتے ہوئے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے انکر صدیق نے پڑھانے کا شروع کر دیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ جماعت پڑھاؤ آئے جیسے جی انہیں طبیعت میں کچھ اور بات تھی اور کہا یوں میرے ابا جان کا دل رقیق ہے نرم ہے وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے آپ کسی اور کا حکم دے دیجیے آپ نے فرمایا تم مصر کی لوگوں کی طرح بات کر رہی ہو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ کیا کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ابو بکر کو حضور کی موت کی کچھ امیدواری ہو رہی ہوگی اور ان کے انتقال کے بعد مجھے صلاحت گنجا یہ بہن بھی نہیں تو حضور نے فرما کہ نہیں ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا اور اوبر سے جیت نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اشارہ ہوا استاد کی طرف کہ میری وفات کے بعد امیر ہونے کا خلیفہ ہونے کا مثبت یہی شخص ہوگا جسے میں خرید بڑھاتا ہوں برآ نماز شروع ہو گئی آپ نے جھا کر دیکھا حضور شریف سے نماز ہو رہی ہے آپ نے فرمایا کہ میں شمان سے نماز پڑھ دوں گا جو کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. پاؤں کھچیٹتے ہوئے لماز پڑھنے کے بعد سے آپ کا गए। तो आपने تو آپ نے صرف کہا ہی نہیں تھا جو نماز करके दिखाया कि जब کر کے دکھایا کہ جب تک تمہاری جان میں جان اس طرح پر ہے کہ کسی کے سہارے سے لے کے تم جا سکتے ہو نماز پڑھنے کے لیے اور وہ مسجد بھی قریب ہے تو یاد رکھتے ہو کہ تم چیرو میں چھوٹ کیوں اس کا عذاب بھی بہت ہے جہاں نماز کی ادائیگی کا عج عظیم ہے اور قرب قربا ساس و ساس ہے اور اس کی ادا کرنے سے وقت نہیں ہے حضور کے میداج جسمانی ہوئی تھی اور وہ قرب ساس میداج جسمانی ہوا تھا یاد رکھیے گا کہ جس وقت مول مندہ نماز پڑھنے کے لیے جب مین دیا اس طرح کھڑا ہوتا ہوتا ہے تو وہ روحانی طور پر میدان سے میں پہنچ پہن جاتا ہے اس سے زیادہ اور کیا بڑی چیز ہوگی مونی یعنی ترقی کا سینا مہراج اسم سب آلہ ہے عربی کے قاعدے سے ترقی کا ذریعہ کہ نماز یہ دنیا اور غربی دونوں چیزوں کے ترقی کا مہراج کا عروج کا ذریعہ ہے جس کو آج چھوڑ دیا گیا اور اگر اعلان ہوتا ہے تو بھائی مسلمان یوں کہہ کر بھی بات چل دیتے ہیں مول صاحب اور کیا بیان فرمائیں گے یہ نماز ہوتی کہ دان گے اور کیا بیان فرمائیں گے چلو بھی. تو جہاں اس کے ادا کرنے کے قرب و فاسو خاص ہیں اس کے عز جہاں زیادہ سے زیادہ ہیں وہاں اس کے ترک کے بھی زیادہ سے زیادہ عذاب نے بنا دیے ایک بات یاد آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ ان پر صرف دو کی نو تھی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے آپ میں لیے جا کر اللہ کے لیے مقصد فرمایا تو گناہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ پہلا گناہ تو یہ ہوا کہ مجھ سے زنا ہو گیا اور دوسرا گناہ یہ ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس کو قتل کر دیا یہ بہت بڑا مجھ سے گنا ہوا ہے موسیٰ صحیح فرمایا کہ تم جلد یہاں سے چلی جا نکل جا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر کوئی آفت آ جائے وہ چلی گئی جی سلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اے موسیٰ اور یہ پوچھا ہے کہ اس عورت نے زانیہ قاتلہ کے قصب بھی کیا اس عورت زانیہ قاتلہ سے کوئی اور دور تصدیق برا بتر ہے علیہ رام نے ارد کیا کہ میرے نزدیک تو اس سے کوئی برا بتر شخص نہیں ہے یہ سرام نے فرمایا یا جو کہ ارد کیا کہ نے فرمایا ہے کہ تم نے تو اس کو اس طریقے سے ایسا سمجھ کر دھمکا دیا کر میرے پاس سے جا کہیں خدا کے بلا آزاد ناز رشوت نہیں ہو جاوے لیکن نے فرمایا کہ اے منہ یاد رکھو کہ وہ سب جو نماز کا سزل چھوڑ دینے والا ہو وہ انسانیاں فاصلہ عورت سے پتھر ہے یہ حدیث شریف کے اندر رواج آئیے اس سے اندازہ کیجئے گا کہ نماز کا ترک کرنا کتنی کہ ہم بھی تھو کرتے ہیں اگر کوئی بیچاری ہماری بیوی اس سے اگر ایسی بدتےلی ہو جاوے تو اس کو اپنے پا رکھنا بھی گوارا نہیں ہو سکتا لیکن کبھی نے سوچا ہوگا کہ میں اس سے بدتر ہوئے نہیں کہ اس طرح تو یہ اتفاق بات ہے کہ اس سے یہ کام ہو گیا ہے اور مجھ سے تو روزانہ اس سے بدتر یہ کام ہوتا ہے کہ میں اس کا شوہر علم ہی پڑتا مجھے اس سے بدتر ہے میں کبھی یہ گھر نہیں ہوتا ایک مرض بات ایک عورت کا انتظار ہوا اس کو دفن کر دیا گیا ایک شب کے پاس کی رقم کی دفن کرتے ہوئے گر گئی قبر کے اندر وہ باہر آ گیا آ جو ہاتھ ڈالا تو جیل کے وہ رقم نہیں محسوس واد قبر کے اور کہیں نہیں گئی لوگوں کو لے کر پہنچا قبر کو کھولا گیا رقم کو تو نکالا مگر یہ دیکھا کہ قبر کے اندر اس قدر آتش اور آگ تیزی کے ساتھ بھڑک رہی ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہو رہا ہے بہت حیران ہوا قبر کو بند کیا گیا گھر پہنچے اس کی ماں سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا کیا قریب تھا ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے یہ ایسا کس طرح ہوا جب ماں نے کہا کہ میاں وہ نماز پڑھتی تھی مگر وقت کو ٹال ٹال کر پڑھا کرتی تھی نماز سے پڑھتی تھی مگر وقت کو ٹال ٹال کر پڑھا کرتی تھی اس نماز کے ٹال کر وقت سے پہنے کا ہی اذاف ہوا تو نماز پڑھنا لیکن وقت کو ٹال کر پڑھنا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جو عذاب بان کیے ہوئے ہیں کسی کسی گناہ کے اوپر تو دنیا کے اندر بھی کبھی راہ سمجھا دیتے ہیں تاکہ اور بھی کوئی عبت کر رہا جائے نماز بہت اہم چیز ہے اہم مسئلہ ہے اس کا بیان کھڑا کہاں ختم ہو سکتا ہے مگر ایک دس کے لیے فرمایا گیا تھا اور نماز بھی کتنا فراہم ہوئی تھی ذہنی بھائی جگہ گیا کہ نماز کے بارے میں کچھ بات سامنے آ رہے اور زیادہ رغبت ہو جائے اور زیادہ ڈر اور ججک طبیعت کے اندر آ جائے میں نے آپ کے سامنے سدیت کا راستہ ظاہر کیا اس جانیہ کے سلسلے میں کافی الگ سلسلے کا ذکر کیا اور اس کا مقابلہ دکھلایا کہ دنیا کی کوئی نعمت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے اور نماز کا ترک کر کرنا اور جانیہ ساطنا سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر تو حضور فرماتے ہیں ایو اصطلات اصطلات. کہ اے لوگوں میں تمہارے لیے نماز کو چھوڑ جاتا ہوں اس کو مضبوطی کے ساتھ خدا کا خوف کھا کر خدا کی محبت دل میں رکھ کر آج سچ کا خیال رکھ کر کے مر کر جانا ضرور ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا اس کو مد اللہ تعالیٰ بھی اور آپ صاحبوں کو اور زیادہ سے زیادہ نماز کرنے کی جوخین داغانہ الحمد الحمدللہ اللهم صل على راشد وعلى محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ربنا لا تعاقبنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين اللهم نترك إيمانا كامنا ويقينا صادقا وقلبا خاشا وعلما نافعا ردقا واسعا وطبطا نسوها وحجب مبنورا وصعيب مشكورا بدلاتا ننتبور وشفاء من كجتا اللهم ربنا تصبر منا إنك أنت سمي العليم وتبالينا إنك أنت التبعب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد من بعض آل وآل وآل وآل وآل وآل